عید کے دن کی آرزو اللہ تعالی ہر مومن سے راضی جو اللہ تعالی سے راضی یا اللہ ہم آپ کے عاجز بندے آپ کی تقدیر پر اور آپ کے حکم پر راضی ہیں آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہماری پیشانی کو صرف اپنے سامنے جھکایا یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے آپ سب سے بڑے ہم بہت چھوٹے ہمیں آپ عیدی دے دیجئے بہت ساری عیدی اپنی عظیم اور رحیم شان کے مطابق عیدی مغفرت معافی ایمان کامل حسن خاتمہ مقبول شہادت آفیت اپنا فضل اور بہت سی عیدی آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں یا اللہ عیدی دل کا سکون اور سکینہ شکر کی توفیق اور آپ کی مغفرت اور جب آپ سے ملاقات ہو تو معافی ستاری اور رحم یا اللہ عیدی یا اللہ امت مسلمہ کو ایمان غلبہ قوت شوکت اور آزادی عطا فرما دیجیے اسیران اسلام کو باعزت رہائی معذو پر ڈٹے مجاہدین کو اپنی نصرت حجاج کرام کو حج مبرور بیماروں کو شفا اور دکھی دلوں کو سکینہ یا اللہ عیدی یا اللہ ہماری جماعت غریبوں فقیروں مسکینوں کی جماعت ہے جماعت کے ہر مخلص ساتھی کو رزق کے حلال وافر عطا فرما دیجیے آرام سے بتا لیجئے یا اللہ شہداء اور اسیروں کی جماعت ہے اسے آپ عیدی دے دیجئے اس کے کام کو قیامت تک چلا دیجئے اور اسے اپنی رضا والی جماعت بنا دیجئے